میری آواز آ رہی ہے ٹھیک گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بالکل آف دا ٹاپک ہے اگر اس کی کوئی گنجائش ہے تو میرا سوال تھوڑا سا سا ہے اگر مائنڈ نہ کریں میں ایک دراصل ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کے اندر وہ اسمگلنگ کے بارے میں تھی اس میں ایک جو کردار تھا وہ کہتا تھا کہ میں جو ہے اسمگلنگ کو جائز سمجھتا ہوں کیونکہ اس پرانے زمانے میں جو ہے وہ انکم ٹیکس یا امیگریشن یا یہ بارڈر وغیرہ یہ لا وغیرہ نہیں تھے تو یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں تو میں تو ان کو نہیں مانتا اور میں اسمگلنگ کو جائز سمجھتا ہوں اب وہ آتھر جو تھا اس نے اس اے اے اے اے اے کتاب کو یعنی کہ میں وہ کوئی وہ اسلامی کتاب کی نہیں میں بات کر رہا ہوں. ویسی کوئی جو ہے نا جس طرح کہانی وہ رسالہ ڈائجسٹ ہوتا ہے تو وہ جو آتھر تھا اس نے جو ہے نا اسی ٹاپک پر ایک پورا پیج لکھ دیا یعنی کافی لمبا اس نے وہ لیکچر اس کردار کے تھرو کروایا میں پھر واقعی سوچ میں پڑے گیا کیا واقعی یہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ کردار جو تھا وہ تھوڑا وہ منفی قسم کا تھا وہ یعنی کہ تھا تو وہ درویش بارش بندہ نواز وغیرہ پڑھنے والا لیکن پیچھے سے وہ اسمگلنگ کرتا تھا اس کا بہانا یہی تھا کہ جی اس ٹائم انکم ٹیکس وغیرہ نہیں اس لیے جائز ہے تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں پلیز جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جناب بات یہ ہے کہ اسمگلنگ کہتے ہیں جسے اگر اسمگلنگ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی مال کو بغیر مملکت کی اجازت کے لئے جانا ٹھیک ہے اور ملکی قوانین کی دجیاں بکھیرنا ٹھیک ہے اور ملکی قوانین کے برخلاف کاروبار کرنا ٹھیک ہے اگر تو یہ کسی جائز ایسٹ کا ہو رہا ہے مطلب ایسا سامان ہے کہ جو جائز ہے مثلاً سونے کا کاروبار ہو رہا ہے تو یہ اس لیے ناجائز نہیں ہے کہ یہ سونے کا کام ہے کیونکہ سونے کا کاروبار تین افریح تو جائز ہے نا لیکن یہ اس لیے ناجائز ہے اسمگلنگ سونے کے کام کی کیونکہ ملکی قوانین کی مخالفت کر کے خود کو رسک میں اور شرمندگی والے اور ذلت والے معاملات سے پیش کیا جا رہا ہے سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول بیان فرمایا کہ ہر وہ کام جس میں ملکی قوانین کی مخالفت ہو اور ملکی قوانین کے تحت بندہ پھنس سکتا ہو تو اسے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے مثلا ڈبل سواری پہ پابندی لگی تو اب ڈبل سواری پہ سفر کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہوا کیونکہ اگر وہ پکڑا جائے گا تو وہ ظاہر ہے یا تو جھوٹ بولے گا کوئی بہانہ بنائے گا یا پھر وہ زریل ہوگا جیل میں جائے گا اور کوئی بھی عزت دار آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اسمگلنگ کا مسئلہ ہے کہ اسمگلنگ کرنے والا پھنسے گا تو یا تو جھوٹ بولے گا کہ میرا مال نہیں ہے کسی اور کا ہے غلطی سے ڈال دیا کسی نہیں ہے وہ یہ میں اس صورت میں بتا رہا ہوں جب کہ وہ جائز سامان آگے پیچھے کر رہا ہوں لیکن اگر وہ ڈر اسمگلر ہے پھر تو وہ ویسے حرام ہے بھلے وہ کاروبار گورنمنٹ کی سرپرستی میں کر رہا ہوں تب بھی حرام ہے ٹھیک ہے نا تو اسمگلنگ کہتے ہی اس کاروبار کے ہیں کو ہے کہ جو گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر ہو رہا ہو گورنمنٹ کے قوانین کی دھجیاں بکھیر کر رہا ہو رہا ٹھیک ہے اگر ڈرگ اسمگلر ہے یا شراب کا اسمگلر ہے یا اور کسی ناجائز حرام شہ کا اسمگلر ہے پھر تو پکا پکا حرام ہی حرام ہے اور اگر جائز کام ادھر سے ادھر کرتا ہے تو بھی ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کا کام ہے ملک کے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے امید ہے بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدنی منصورہ ہے اس میں ہے جزاک اللہ جو پرانے زمانے میں تجارت ہوتی تھی وہ کیسے کرتے تھے وہ بالکل ایسے کرتے تھے اپنے سامان بعد آپ تیار کیا ہی. یہاں سے چلے گئے شام شام میں بیچ کے وہاں سے وہاں کا سامان لایا یہاں پر آگے بھیج دیے جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہے پہلے سرحدیں اس طرح نہیں ہوتی تھی اس طرح ملک کی قوانین نہیں تھے اس طرح پاسپورٹ نہیں بنے ہوئے تو ان کو پاسپورٹ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اس دن میں بس بہر اگر بحری سفر تھا تو قزاقوں کا ڈر ہوتا تھا اور اگر ویسے سفر ہوتا تھا تو ڈاکو کا ڈر ہوتا امید ہے ہمارے قاسم بھائی کو سمجھ میں آ ہوگا جزاک اللہ خیرا بہت شکریہ آپ کا اور پتہ نہیں یا کیا بات میں بتانا <laughs> चले मैं इनको बाद में बता दूंगा असल वो कार्ड था आप समझ रहे ना तो इसलिए आने का सिलसिला हो गया असलामेकुम आइए आप लोग